عَلَيْكَ يَا نَبِي اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ يَا نور اللَّهُ دو جہاں کے تاج نور کے پیکر سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان علیشان ہے کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں کی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر بھی مجھ پر بوڈے پاک نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین فیضان قویدۂہ نور کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضری آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے ماہر ابی نور شریف کی بہاریں عالم میں تقسیم ہو رہی ہیں اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے قویدہ نور پڑھنے سننے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں ان شاء اللہ ازا وجل آج شیر نمبر چھیالیس اور سے آگے ہم پڑھیں گے سنیں گے آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گا حسب موقع عز و جل کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم علی پڑھوں گا رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا حسب موقع رحمت اللہ تعالی علیہ گا حصول علم دین کی خاطر جہاں تک ممکن ہوا دو گا علی الحبیب صلی اللہ علی وی وبارک وسلم تو بالکل ہے جملہ نور کا اس بٹ بٹ نور کا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ سلاط والسلام کے نور کو پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب کو پیدا فرمایا تو تمام امبیات تمام رسول میرے اکالی سلاط وسلام کے نور کے فیضان سے ہیں تو کیا ہوئے اجزا ہوئے نا انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا تمام نور کا اس علاقے سے علاقہ یعنی تعلق انہیں نور کا حصہ ملا اور میرے آکا ہیں سراپا نور انہیں نور کا حصہ ملا انبیاء کو اس لیے ان کو نور کہا جاتا ہے ان پر یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ان کو نور سے حصہ ملا سبحان اللہ یہ رسالہ نور جو ہے نا قبلہ مفتی احمد یارخان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سبحان اللہ یہ بڑا چمکدار رسالہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کے تعلق سے بہت ہی پیارا رسالہ ہے امیر اہل سنت بھی اس رسالے کو پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں تو اس رسالے کو پڑھیں تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بہت کچھ آپ کو سیکھنا نصیب ہوگا کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے امام مصری رحمتہ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ شریف کا شیر لکھا ہے نا یا حبیب اللہ آپ بزرگی کے سورج ہیں اور سارے نبی حضور کے تارے ہیں جو حضور ہی کا نور اندھیریوں میں لوگوں میں پھیلاتے ہیں سبحان اللہ مواہب لدنیا میں حضرت امام احمد بن قسطلانی علی رحمت اللہ علیہ کا نشارے آپ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا تو اس نور کو حکم دیا تمام نبیوں کے نوروں کو دیکھے چنانچہ رب عزوجل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کے نور کو ڈھانپ لیا انہیں رب عزوجل نے قوتیں گویائی بخشی تو وہ نور کہنے لگے خدا کس کے نور میں ہم کو ڈھانپ لیا تو رب عزوجل نے فرمایا یہ محمد ابن عبداللہ کا نور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تم ان پر ایمان لے آؤ تو میں تم کو نبی بناؤں سہان اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مواہد دنیا میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اپنا سر اٹھا آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا تو عرش کے پردوں میں نور دیکھا ارض کی مولا کس کا نور ہے ارشاد ہوا یہ نور ایک نبی کا ہے جو تمہاری اولاد میں ہوگا ان کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تمہیں پیدا کرتے نہ آسمان پیدا کرتے نہ زمین پیدا کرتے کیا شان ہے ہمارے اکالی سلا تو السلام کی انبیاء اجزا ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا ہمارے آکالی سلا تو سلام کی نورانیت کی کیا بات ہے چنانچہ فتح افریقہ میرے آکا سعید اعلی حضرت کے فتاوہ میں سے ہے نا مسئلہ نمبر باسٹھ لکھا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عزوجل نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور میرے نور سے سارے جہان کو زید نے سوال کیا وہ نور محمدی کتنا بڑا ہوگا جس سے سارا جہان پیدا ہوا فقیر نے جواب دیا اللہ حضرت نے جواب دیا اس میں کون سا شک ہے ایک شمعہ روشن کرو اور پھر لاکھوں کروڑوں شمعے سے روشن کر لو اس شمع کا نور کم نہیں ہوتا ایسا ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک کم نہیں ہوتا تو سارے نبی ہیں چاند تارے اور میرے آکا ہیں آسمانے نبوت کے روشن سورج میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم اور نبیوں کی مثال کیا ہے مرآت شریف میں جلد آٹھ میں صفا نمبر دو سو پندرہ پر مفتی احمد یارخہ نعیمی علی رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں یمن شام عراق عرض کے تمام ملکوں سے مدینہ منورہ بہتر اور افضل ہے اگرچہ شام میں ہزارہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں ملک شام میں ہزاروں نبیوں کے مزارات ہیں کیا شان ہے ملک شام کی وہاں بیت المقدس ہے اور مدینہ منورہ میں صرف ایک نبی ہے ہمارے ندی مگر مدینہ ملک شام سے افضل ہے کہ سارے تارے شام میں ہیں اور سورج مدینہ میں ہے سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے آقا اکالی سلاحت اسلام کی انبیاء انج ہے تم بالکل ہے جملہ نور کا ہم روپ پہ ہے اطلاع آور کا تیرے نام کی ہے نور کا چاندور سورج کو بھی نور کہتے ہیں نا تو ان پر جو اطلاق آتا ہے بولا جاتا ہے چاندور سورج کو نور کہا جاتا ہے مگر یہ کیا ہے آقا ہے نور والے دیکھ تیرے نام کی ہے اور آپ کے تعلق کی بنا پر کہ یہ آپ کے نور سے روشن ہے ان کو نور کہا جاتا ہے ساری مخلوق اللہ کے محبوب علی سلاۃ وسلام کے نور سے پیدا ہوگی نور کیا ہے جو خود ظاہر ہو دوسروں کو بھی ظاہر کر دے مزید اگلے شعر میں اللہ حضرت لکھتے ہیں سرمگی آری میں اب کے وہ شی غذا کے میں کے وہ مشق کی سلاسلام کی مبارک آنکھیں کیسی ہیں سرمکی سرما لگی ہوئی حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں آقا کہ میں نے آنکھیں دیکھیں مجھے لگا سرما لگا ہوئے. حالانکہ اس میں سرما نہیں لگا ہوا تھا کیا شان سبحان اللہ پیارے اکالی سلاط وسلام کی وہ مبارک آنکھیں جنہیں اللہ نے عزت دی جو آگے پیچھے ہر طرف یکساں دیکھتی ہیں وہ ہرن کی آنکھیں مشہور ہوتی نا ہمارے آقا کی آنکھیں تو کیا آنکھیں ہیں سبحان اللہ کستوری سے بھرپور ہرن کی آنکھوں کی طرح قدرتی سورما لگی ہوئی اکالی سلا تو اسلام کی حسین و جمیل آنکھیں کیا ہیں جھکے تو تاطو سرا تک دیکھ لیں اور اٹھے تو نظر عرشے مولا سے بھی پیر ہو جائے اور یہ آنکھوں کا گھومنا پھرنا کیا یہ بھی نور ہے یہ بھی نور ہے یہ کون سی آنکھیں یہ وہ آنکھیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے مَا وَمَا تَغَا। سور آ کسی طرح پھیری نہ ہس سے بڑی تب جب اللہ تبارک وا تعالیٰ کا نظارہ کیا ان آنکھوں نے اب دیکھیں ہماری آنکھ میں اگر لائٹ پڑتی تو چودیاں جاتی ہیں کچھ خیرہ ہو جاتی ہیں کچھ نظر نہیں آتا سبحان اللہ قربان جائے ان آنکھوں کے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و کا دیدار کیا مگر آنکھ کسی طرف پھری نہیں ہے. وہ کیسی آنکھیں کیسی نورانی آنکھیں سبحان اللہ ہمارے اکالی سلاط وسلام کی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی پیارے اکالی سلاط و سلام کی مبارک آنکھوں کے صدقے میں ہماری آنکھوں کو حیا والی بنا دے نیچی نظروں کے صدقے میں ہم حیا والے بن جائیں آمین. نور کی آمد پر نور کی آمد میٹھے کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد یا مصطفی مرحایا یا مصطفی. مصطفی. مصطفی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام احمد